لا کے پیچھے چلا گاڑی لا پیچھے سوچنا <سؤال> اپنی دیوی کی قدر یا باقاعدہ گھڑی کون سی ٹھیک ہے چاہتے ہیں ایک ہفتہ ٹائم دیا جائے اب بھائی کافی سن چکے ہیں یہ تو کھڑی ہے اچھا پیچھے تو دیکھ کے چلو الحمد للہ رب رسول اب بھی شراف لی صدری و یا اللہ کی حمد و ثناء کے بعد جو اسی کے لیے لائق ہے جس نے بلا شرکت غیر ہر شے کو پیدا کیا وہ اکیلا ہی سبھی کو سنبھالتا ہے اور وہ زمین و آسمان اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس پر قدرت رکھتا ہے اور ہر ایک باریکی کا علم رکھتا ہے انسان کو اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور جن کو بھی اگر یہ مقصد ہم حاصل کر کے اللہ کے پاس چلے جائیں تو ہم نے سب کچھ کر لیا اگر اور سب کچھ کیا مگر یہ مقصد حاصل نہ ہو سکا یا اللہ کی عبادت کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کا بھی کچھ آمیزہ ہوا تو بربادی ہے اور مہلت کا ضائع کرنا ہے ورنہ چھوٹی سی مہلت پر جنت کی کمائی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ آسائش دینے کے لیے آرام دینے کے لیے بنائی گئی ہے جس میں وہ خیر ہے کہ جو خیر انسان یہاں پر تصور بھی نہیں کر سکتا اس قدر خیر ہے نہ وہاں پر بڑھاپا ہے نہ کمزوری ہے نہ وہاں پر ایام ہے مستورات کے لیے نہ مردوں کے لیے پخانہ اور پشاب نہ مستورات کے لیے نہ کسی قسم کی بیماری کا خطرہ ہے نہ کوئی مقدمہ ہے نہ کوئی دشمن ہے نہ اللہ کے نہ فرمانوں کو دیکھ کر پڑنے کی کوئی حالت ہے اور پھر سب سے بڑھ کر کے وہاں جی کبھی نہیں اکتا ہے گا اللہ کا دیدار ہوگا اور اللہ اعلان کرے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا اللہ ہمیں ان میں سے کرے آمین اور دوسری طرف ناکامی کی شکل میں ہمیشہ جلنا ہے اللہ کی ناراضگی ہے فکاریں گے اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا کہیں گے ایک دفعہ لوٹا دے صالحہ نیک عمل کروں قتل نہیں لوٹایا جائے گا یہ فیصلہ حتمی ہوگا موت کو موت آ جائے گی اہل جنت بھی دیکھ رہے ہوں گے اہل جہنم بھی ایک جانور میں ڈا نما لایا جائے گا بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے اس کو ذمہ کر دیا جائے گا سب کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ موت کو موت آ چکی اب کسی نے مرنا نہیں ہے تو یہ ایک خوش قسمتی ہے کہ ہم جمع ہوئے یہاں پر صرف اپنے سبق کو یاد کرنے کے لیے ایک یاد کروانے والا کرواتا ہے اور باقی اس سبق کو سن کر یاد کرتے ہیں اللہ اسے بھی اور باقی سب کو بھی یہاں سے کچھ حق کی بات لے جانے کی اور اس پر عمل کرنے کی اس پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمایا آپ سب سے سن رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا جر دے آمی کیونکہ ایسی محافل فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور وہ اپنے پروں سے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں یہ بھی بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے آسمان دنیا تک ہمیں نظر نہیں آ رہے اس وقت پردے حائل ہیں اس لیے کہ ہم دنیاوی زندگی میں موجود ہیں بڑے بڑے غم فکر کے پردے فکر پر بھی حائل ہیں ورنہ فکر اور ایمان اگر نتھرا ہوا ہو تو آدمی ایمان بالغیب کی وجہ سے الحمد للہ ان چیزوں کو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی صلی اللہ علیہ وآلہ و صحیح وسلم ابی بمی اس طرح سے مانتا ہے کہ اس میں کوئی شک باقی نہیں رہتا اور یہ اللہ کا انعام ہے جس کو یہ یقین عطا فرما دے آمین اللہ ہمیں ان میں سے کرے آمین تو میرے بھائی اس تمہید کے بعد تاکہ ہم سنجیدہ ہو جائیں ہماری نیت خالص ہو جائیں ہمارا بیٹھنا صرف اللہ کے لیے ہو جائے اور ہم پھر سنیں اور پھر سنائیں ورنہ یوں ہی سنتے سناتے جانا تقریریں کرنا یہ مقصد نہیں ہے مقصد یاد دہانی ہے کوئی کر لے گا تو اپنا بھلا کرے گا اگر کوئی بھی اللہ کو یاد نہیں کرے گا سب اللہ کے نافرمان ہو جائیں گے تو بھی اس کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آئے گا رب والی اکرام نے ہم پر عبادت کے طریقے فرض کیے اور آپ ماشاء اللہ جانتے ہیں کہ وضو کیا جاتا ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکوۃ ہے وضو کے ٹوٹنے کے طریقے فکا ہمیں سکھاتے بچے بچے کو معلوم ہے اسی طرح سے نماز کا معاملہ ہے آپ جانتے ہیں کہ نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے اگر ایک آدمی قبلہ رخ نہیں ہوا اس کی کوئی نماز نہیں ایک آدمی نے تشہد کے اندر سورہ الفاتحہ پڑھنی شروع کر دی اس کی کوئی نماز نہیں ہے ایک نماز کے اندر ہنسنا شروع ہو گیا اور باتیں کرنا شروع ہو گیا اس کی کوئی نماز نہیں ہے تو نماز ٹوٹنے کے آداب ہمیں سب کو معلوم ہے روزے کے ٹوٹ جانے کے آداب ہمیں سب کو معلوم ہے جان بوجھ کر پانی کا ایک گھونٹ بھی پیلے روزہ گیا فتح ہو گیا حج کے بارے میں ہمیں خوب معلوم ہے احرام نہیں باندھا اگر میکات سے کوئی حج نہیں ہے ضابطے ہی کے کے تمام تمام رہتے ہیں اور ہم حج پر اور عمرہ پر جانے سے پہلے وہ کتاب چلے کر بڑی محنت سے یہ تیاری کرتے ہیں. بھائیوں کبھی ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے کبھی ہم نے یہ سوچا من, باللہ من بعد جس نے قبر کیا اللہ کے ساتھ ایمان لانے, کے بعد ایمان لانے کے بعد ایمان ایمان ہاں اگر وہ شخص ایسا ہو کہ اسے اکرا کی حالت میں ڈالا گیا ہے اور اس کا دل مطمئن ہے یعنی اس کا ایمان نہیں ٹوٹتا یہ اللہ کے ساتھ استثناء دیا گیا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ کرنے والوں میں سے رخصت دی کہ حالت ایک میں تھا اکرہ کی حالت یہ ہے کہ یقین ہو کہ اگر کیا مسئلہ ہے جا رہی مستورات پر جی مستورات بتائیں کہ انہیں آواز آ رہی ہے اور وہ خود شور نہ کریں خاموشی اختیار کرے تاکہ جو بات سنی جائے اس کو سمجھا جائے اور سمجھنے کے بعد अपना اپنا ایمان بنایا جائے بہت شور ہے جو مستورات کی طرف سے آ رہا ہے میں یہ ارض کر رہا تھا کہ ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے من کا فار بلّا جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ من بعد ایمان ہی ایمان لانے کے بعد کفر زبان سے اور کفر عمل سے دونوں سے ہوتا ہے عقیدے سے کوئی کفر کرے زبان سے عمل سے نہ کرے اس کا ہمیں کوئی علم نہیں اللہ کے نزدیک تو وہ مرتد دو کافر ہے ہم تو اسے مسلمان بھائی ہی سمجھیں گے کیونکہ اس کا قول بھی مسلمانوں والا ہے اور عمل بھی جس نے قول اور عمل کے ساتھ کفر کیا من بعدی ایمان ہی ایمان لانے کے بعد اس کا ایمان ٹوٹ گیا الا اس کا نہیں ٹوٹا رخصت کس کے لئے الا من اکرہ جو حالت اکراہ میں تھا اور حالت اکراہ یہ ہے کہ یقین ہو کہ اگر اس کو میں اپنے منہ سے یا عمل سے صادر نہیں کروں گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا اور ایک شرط یہ ہوئی کہ اکرا میں ہو دوسری شرط کیا ہے وَقَلْبُهُ ایمان اس کا سینہ ایمان کے ساتھ بالکل ٹھنڈا ہو مطمئن ہوا بل کفری سبا لیکن جس کا سینہ ہی کفر کے لیے کھل گیا اس کو کفر کے ساتھ دشمنی ختم ہو گئی اللہ تو ان پر اللہ کا غضب ہے وم آزاد عظیم اور ان کے لیے عظیم آزاد یہ نے کیوں کیا تھا مالک اس کا بھی بیان فرماتا ہے اس آیا مبارکہ کے بعد دوسری آیت میں غالکا یہ اس لیے ہوا تھا انا ہوں اس لیے کہ وہ استحب الحات دنیا خیرا انہوں نے دنیا کو چوم لیا آخرت پر دنیا کے ساتھ لپٹ گئے دنیا نے انہیں جذب کر لیا آخرت بھول گئی دل یہ دل کومل کافی اور اللہ ایسے کفار کو کبھی رہ یاد نہیں کرتا اللہ نے کفار کہا تو معلوم ہوا کہ ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے زبان کے ساتھ کفر بکنے کی وجہ سے عمل سے کفر کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اور اگر سینہ کھل جائے کفر کے لیے عقیدہ خراب ہونے کی وجہ سے یہ تینوں سے ایمان ٹوٹتا ہے صرف وہ شخص کافر نہیں ہوتا کفر اور شرک کا ارتکاب بھی اگر کر لے جو کہ حالت اکراہ میں ہو کہ اگر ایسا نہیں کرے گا قتل کر دیا جائے گا یقینی بات ہے یا ہمیشہ جیل میں رہے گا علماء نے کہا اہل سنت اہل حدیث علما نے یا یہ کہ اس کا کوئی عزم کاٹ دیا جائے گا پھر اسے رخصت ہے مالک کی طرف سے پھر بھی نہ کفر کرے اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے یہ عظیمت ہے یہ اور بھی بڑا مقام رخصت ضرور ہے تو یہ ہے وہ چیز جسے مرتد کہتے مرتد وہ شخص ہے جو ایمان لایا تھا پھر اس نے کفر کیا اور اس کے کفر کی وجہ سے وہ مرتب ٹھہرا اس میں رخصت صرف اس کو ہے جو حالت اکراہ میں ہو اور اس کے ساتھ یہ شرط کہ سینہ ٹھنڈا اور ایمان کے ساتھ مطمئن ہو جو شخص کے اکراہ میں نہیں ہے یا اس کا سینہ مطمئن نہیں ہے ایمان کے ساتھ یا دونوں میں سے ایک بات بھی ہے وہ کافر ہو گیا یہاں تک کہ سینہ مطمئن ہے ایمان سے بالکل اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا ابھی و امی ان کی لائی شریعت سے محبت ہے جس کو پر مجبور کیا جا رہا ہے اس سے نفرت ہے اس سے دشمنی ہے مگر نوکری جا رہی ہے مگر یہ بات ہے کہ دنیا کے اندر دوست ناراض ہو رہے ہیں برادری ٹوٹ رہی ہے اگر لڑکی نہ دی میں نے بچپن سے منگنی ہوئی ہے مجھے پتہ ہے کہ لڑکا غیر اللہ کی پکار لگاتا ہے ان معاملات میں جو اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں بچہ بچی مانگتا ہے رزق میں اضافہ مانگتا ہے تاویز لٹکاتا ہے دکان پر یا جبرائیل یا بدھو یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ شرک اکبر ہے دشمن پر فتح مانگتا ہے بیماری سے شفا مانگتا ہے غیر اللہ سے فکر سے سب کچھ پتا ہے. یا وہ جج ہے ایک ایسی کوٹ میں ایسی کچہ میں جسے انسان کا بنایا ہوا قانون یہ اس کا حلف لے چکا ہے اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے کبھی وہ اللہ کی شریعت کے مطابق ہوتے ہیں کبھی اللہ کی شریعت کے مخالف ہوتے ہیں یا یہ بےچارہ جندی ہے ایک سپاہی ہے جو حکم کا بندہ ہے یس yes, سر کہتا ہے اگر کافر کو مارنے کا حکم دیا جائے کافر کو مارتا ہے مومن کو مارنے کا حکم دیا جائے مومن کو مارتا ہے میری لڑکی بچپن سے اس کے ساتھ منگنی ہے مجھے معلوم ہے میں نفرت کرتا ہوں اس کفر سے مجھے اللہ سے محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور ان سے انتہائی محبت ہے اس کے باوجود اب یہ دنیا ناراض ہوتی ہے رشتے ٹوٹتے ہیں برادری جاتی ہے لوگوں میں کیا منہ دکھاؤں گا باپ ہے مر گیا ہے ساری زندگی شر کو کفر کا ارتکاب کرتا رہا میں نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی اب باپ منتوں سے پیار سے مارتا رہا مجھے میں نے پھر بھی صبر کیا میں نے ہر کوشش کی کہ میرا باپ جہنم کا ایندھن نہ بنے مگر وہ بد نصیب میری کسی بات کو نہ سمجھ سکا میں نے علماء سے خدمات حاصل کی انہوں نے بھی شفقت کی بہت کوشش کی انہوں نے بھی کہا بھائی کیا کرے تیرا باپ بالکل ایسا ہڑیل اور ایسا حق کو پہنچنے کے بعد رد کرنے والا شخص ہے کہ ہم تو اسے سری شرک اور کفر میں دیکھتے وہ مر گیا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا اگر میں نہیں پڑھتا تو کتنی بے عزتی ہے یہ تو میرے باپ کی بڑی بے عزتی ہے میرے خاندان میں ہمیشہ گالی آئے گی میرا دل نفرت کرتا ہے شرک سے میرا دل کہتا ہے کہ یہ جانم میں جائے گا یہ جنت میں نہیں جائے گا ظاہر کے اعتبار سے اگر ابو طالب کے لیے وہاں کوئی معافی نہیں ہے تو اس کے لیے کیسے ہوگی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا محبت ایمان کی ہے مگر دنیا یہ مرتد کر دینے والے عمل ہے اس میں کوئی اقرا نہیں ہے میری گردن پر کوئی چھری نہیں ہے جو پار ہو جائے گی میرا اس کٹنے کا مجھے کوئی یقین نہیں کہ کاٹ دیں گے مجھے ہمیشہ جہانم میں رہنے کا کوئی یقین نہیں بھائیو بہت نازک مسئلہ ہے ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے روزہ ٹوٹتا ہے ایمان بھی ٹوٹتا ہے نماز ٹوٹتی ہے ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے نماز ٹوٹنے کی روزہ ٹوٹنے کی بزو ٹوٹنے کی حج ٹوٹنے کی شرطیں ہیں تو ایمان کے ٹوٹنے کی بھی شرطیں ہیں شیخ ہمارے شیوخاف تہمیہ محمد بن عبد الحاب رحیم اللہ بھائی اللہ یہ سیوخ اور دیگر بے شمار سیوخ اس مسئلہ میں کوئی مشکل نہیں رکھتے ہاں ایک بات ہے اگر اسی طرح سے ہم مسئلہ کو بیان کرنا شروع کر دیں کہ ایک گروہ کسی دوسرے گروہ کو کسی اور بات پر صرف کا ارتکاب اور کفر کا ارتقاب کہتے ہیں کہ یوں تو ہر گروہ نے ملوم کرتے ہوئے دوسرے گروہ کو کافر کہا تو اس طرح تو تکفیر نہیں ہوتی اس طرح تو ارتداد نہیں ہوتا اس طرح تو بندہ مرتد نہیں ہوتا مرتد تو اس وقت ہوتا ہے جس وقت گواہ جو, گوا ہے جو کہ ہر زمانے میں ہے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اور یہ تو تقریباً ہر بیان میں مجھے ضرورت پڑتی ہے اس کی شہادت کی اتنا اہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسے یاد کر لیں کہ لا من امتی میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ رہے گا پر حق پر جمع ہوا حق کے بیان میں غالب بالکل کھلا ہوا کھلے ہوئے ہوں گے حق کے لیے وہ لوگ یہ ہمیشہ ایک گروہ حق گواہی دینے کے لیے اس دنیا کے اندر موجود ہوگا پھر ان کی کچھ بگاڑ سکے گا اس گروہ کو ختم کوئی نہیں کر سکتا نہ اس کا ساتھ چھوڑنے والا اسے کمزور کرنے کی وجہ سے گرا سکے گا یہ قتال بھی کریں گے فی زمین اللہ. اور یہ قیامت تک قائم ہوں گے جب تک تیس علیہ صلاحت اسلام کا نزول ہو اور سارے مومنین فوت نہ ہو جائیں معلوم ہوا کہ یہ گروہ ہر زمانے میں موجود ہے اس کی گواہی چاہیے کہ کون مرتد دے سب سے پہلے دلیل چاہیے قرآن و سنت سے متباترا دلیل ہو اس پر سارے جمع ہوں کہ یہ عمل شرک ہے یہ عمل کفر ہے یہ انکار ان چیزوں کا انکار ہے جو دین اسلام کے اندر اس طرح سے معلوم ہے کہ ان میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کسی کے لیے جس تک دین اسلام پہنچ گیا پہنچنا شرط ہے اگر بلوک نہیں ہوا پہنچا نہیں تو پھر پہنچانے کے بعد اس کے اوپر حکم لگے گا کوئی کہے گا ان کو ایک ہی شوق پڑا رہتا ہے لوگوں کو مرتدی کرنے کا شوق پڑ گیا جیسے پرویز مشرف نے کہا تھا کہ اسلام آیا تھا تو لوگوں میں مسلمانوں میں اضافہ ہوا تھا لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے آج کا مولوی اٹھا ہے تو یہ مسلمانوں کے اندر کانٹ کے اندر چھانٹ کر انہیں کم کر رہا فرماتے ہیں کہ لوگ محمد کریم صلی اللہ علیہ وصحب وسلم سے خیر کا پوچھا کرتے تھے اور میں شر کا سوال کرتا تھا کس لیے کہ وہ شر مجھے نہ آن لے ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ آج ارتداد پھیلا ہوا ہے کی کی طرح ارتداد کی ہوایں چل رہی ہیں بالکل وہ فتنے آنے والے تھے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں یوس بہ می کافرا صبح مومن تھا رات کافر ہے یوم سی مومس بح کافرا رات کو مومن تھا صبح کافر ہو گیا ہے بھائیوں جاننا چاہیے اس لیے نہیں معاذ اللہ تخفر اللہ کے مسلمانوں کی تکفیر مسلمانوں کی تکفیر اتنا گندا عمل ہے کہ یہ اللہ کے سوا کسی کا حق ہی نہیں ہے کسی شخص پر حکم لگانا کفر کا اور ایمان کا لا نقفر ہم اس کو کافر نہیں قرار دیتے اللہ جس کو اللہ اور اللہ کے کا رسول کافر قرار دے تو پھر عمل اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے پابند ہے اور جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو کفر کا فتوہ اگر وہ مستحق نہیں تو اس کی طرف لوٹ گیا اتنا خطرناک معاملہ ہے دوری دار دار تلوار ہے تو اب میرا موضوع بھی یہی رکھا گیا ہے کہ مختلف ادوار میں مرتدین کا بیان اور ان کے انجام کا بیان تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت لوگ ان کے دور میں مرتد ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آئیے ان کا معاملہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں وہ لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے یہ بھی بخاری اور مسلم کی صحیح روایت ہے انس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت جو ہے ہم تک پہنچی کہ کچھ لوگ آٹھ تھے وہ مسلمان ہوئے ایک قبیلے کے اور مسلمان ہونے کے بعد بیمار ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس دور کے طب کے مطابق فرمایا کہ جاؤ جا کر کے اندر رہو ان کا دودھ بھی پیو پاشاب بھی پیو وہ بیوی کو بھی قتل کیا اور سارے اونٹ لے کر بھاگ نکلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت نے علیہ وسلم فدا ہوا و امی ان مرتدوں کا پیچھا کیا ان کو پکڑا اور پکڑوانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سزا کے مطابق خود انہیں قتل کیا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دی کاٹ دیے ان کی آنکھیں پھوڑ دی یہ پانی مانگتے تھے انہیں پانی بھی پینے کے لیے نہیں دیا گیا یہاں تک کہ یہ مر گئے ابو کلابا کہتے ہیں رحیم اللہ امام بخاری نے نقل کیا کہ یہ اس لیے ایسا کیا کہ بعد اللہ رسولہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کی وقفرو اور یہ کافر ہوئے یہ مرتد تھے یہ مرتد کی سزا ایمان لانے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اللہ کے لیے غزب ہیں اللہ کے لیے غیرت کا اظہار کر رہے ہیں ایمان ہے تاکہ کسی کو کل کو جوات نہ ہو کہ اسلام میں داخل ہو کر مسلمان بن کے مسلمانوں کی جڑ کاٹنے کی کوشش کرے اسی لیے حکم ہے محمد جس نے اپنے دین کو بدلا اس کو قتل کر دو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم ہے جس پر آپ نے اپنی زندگی میں عمل کیا اور جو شخص شخصی لکھا کرتا تھا پھر وہ مرتاد ہوا تھا اس کا کیا انجام ہوا تھا آپ دیکھ لیں حادی صحیحہ میں موجود ہے کہ رات کو اسے دفن کرتے اور صبح پھر اس کی لاش زمین پر پڑی ہوتی رات کو دفن کرتے پھر لاش پڑی ہوتی پہلے دن انہوں نے سمجھا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اس کے ساتھ کیونکہ اس نے ان کی دشمنی کی اور وہ اتنی بکواس کرتا تھا کہ وہی کچھ انہیں معلوم ہے جو میں لکھ کر دے کے آیا ہوں بکواس کرتا تھا اللہ نے اسے اتنا ضلیل کیا یہ اس کا انجام دنیا میں ہوا اور آخرت میں تو اللہ نے کہہ دیا وال مذہب العظیم ان کے لیے عظیم عذاب ہے تو جب انہوں نے زندگی میں مرتد ہونے والوں کا واقعہ ہے اور ایک اور بھی تھے انہوں نے توبہ کر لی تھی تو کے سفر میں جو بڑا سخت سفر تھا سنگلاخ چٹانوں کے اندر بڑی گرمی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ اس جنگ کے لیے سب کو نکلنے کا حکم دیا اعلان. سب کو یہ آپ کا طریقہ نہیں تھا علیہ تو اسلام جنگ تدبیر کے ساتھ پہلی جنگوں میں کیا کرتے تھے کسی اور طرف سے نکلنے کا اندیا دیتے دوسری طرف سے نکلتے اور سب کو نکلنا لازم بھی نہ ہوتا اب سب کو نکلنا لازم تھا لوگ چلے گئے کچھ وہ لوگ بھی چلے گئے جن کے اندر ایمان کا رسوخ نہیں تھا نئے نئے مسلمان تھے ایمان کا رسوخ نہیں تھا صحابہ میں شامل تھے رضوان اللہ علی مجمعین ایمان لائے تھے ایمان لانے کے بعد جب سفر کی بہت صعوبت انہیں پہنچی تو انہوں نے گپ شپ شروع کر دی جیسے ہمارے ہاں ہے کہ غیر سنجیدہ ہو کر کسی کا ریکارڈ لگانا شروع کر دیتے ہیں اور ریکارڈ لگاتے لگاتے خوب غیبتے کرتے اور کبھی کبھی دینی موضوع زیر بحث آتا تو شاید کوئی گستاخی بھی مقابلے میں اپنے ان ساتھیوں سے یعنی صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین ان سے بزدل کو نہیں دیکھا کھانا کھانے میں ان سے پیٹو کو نہیں دیکھا اور بات کرنے میں ان سے جوتا کو نہیں دیکھا وہاں صاحب وہی ساتھ تھا وہی نے ان کا پول کھول دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا تم نے یہ باتیں کی تو اللہ فرماتا ہے تو ان سے پوچھے گا تو یہ جواب دیں گے اناما کنہ نخوز ہوا اللہ کے رسول انما حسر کے لیے ہوتا ہے بس ہم تو صرف گپ شپ کر رہے تھے ہنسی مذاق تھا سنجیدگی سے تو ہم نے یہ بات نہیں کی اللہ کے ساتھ اللہ کی آیات کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ ٹھا کرتے ہو تمہیں ٹھٹے کے لیے اور کوئی موضوع نہ ملا انہوں نے ٹٹھا اللہ کے ساتھ تو نہیں کیا تھا رسول کے ساتھ تو نہیں کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم آیات کے ساتھ تو نہیں کیا تھا انہوں نے طائفہ منصورہ صحابہ کے کے کے ساتھ کیا تھا رضوان اللہ علیہ جو اللہ جو کے نبی کے ساتھیوں جن پر مہر ثبت ہے اللہ کی رضا کی قرآن و سنت میں ان سے ٹٹھا کرتا ہے وہ اللہ کی آیات سے ٹٹھا کرتا ہے وہ اللہ سے ٹٹھا کرتا ہے وہ محمد سے ٹٹھا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تزیرو اب ازر مت بناؤ کد کم با ادا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے معلوم ہوا کہ میں میں بھی میں بھی اگر کلمہِ کفر منہ سے نکالا جائے یا کف آدمی کے عمل سے صادر ہو تو وہ کافر ہو جاتا ہے جیسے طلاق ہو جاتی ہے یہ معاملہ بہت خطرناک ہے اللہ کا معاملہ ادب کا معاملہ ہے محمد رسول اللہ کا معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم ادب کا معاملہ ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ موت کے قریب رونے لگ گئے جب ان سے پوچھا گیا تو آپ نے اپنے تین ادوار یاد دلائے کہتے پہلا دور تھا کہ میرے لیے سب سے زیادہ دشمن اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور میں یہ تڑپ رکھتا تھا کہ وہ میری تلوار کی زد میں آئیں اس وقت مرتا تو پکا جہنمی تھا اس کے بعد وہ دور آیا کہ ایمان نصیب ہوا پھر میرے نزدیک ان سے زیادہ خوبصورت ان سے زیادہ یعنی پیاری کوئی شخصیت نہ تھی اور جلال کا یہ عالم تھا کہ میں محمد صلی اللہ عالم تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کبھی آنکھ بھر کے نہ دیکھ سکا اگر کوئی مجھ سے حلیہ پوچھے تو میں حلیہ نہیں بیان کر سکتا اس وقت مرتا تو جنتی ہوتا ہوا کہ لوگ جو صحابہ تھے رضوان اللہ علی مجمعین اللہ کے رسول کا انتہائی اب کرتے تھے علیہ السلام ان کا نام لیتے وقت ان کی بات کرتے وقت اللہ کی بات کرتے وقت اللہ کے لائق جو جلال ہے اللہ کے لائق جو تعظیم ہے اللہ کے لائق جو محبت ہے وہ ہو اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق جو ہے وہ وہ ہو اور صحابہ کے لائق جو ہے ان کو اپنی جگہ پر محبت احترام اور عزت دی جائے یہ صحابہ سے مذاق کرنے کی وجہ سے کافر ہوئے قد کفر تم تم کافر ہو چکے بعد ایمانکم ایمان لانے کے بعد تو میرے بھائیو یہ بہت بڑا سنجیدہ معاملہ ہے یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موت آئی تو دوسرا دور شروع ہوا اس دور میں بڑے لوگ کافر ہو گئے کسی نے کہا اگر نبی ہوتے تو مرتے کیوں سلاۃ وسلام کسی نے کہا کہ ہم اسلام تو مانے گے نماز نہیں پڑیں گے کسی نے کہا اسلام مانے گے زکوۃ نہیں دیں گے زکوٰۃ کا انکار کیا اور کوئی شخص جو ہے وہ جھوٹے نبوت کے دعوے داروں میں جا گسا مسلما زاب اس وقت نمودار ہوا اور اس کے بعد تین اور تھے اس طرح کا من من ہوئے کہ مخلصین کے علاوہ کوئی نہ بچ سکا اب صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین میں اگر اختلاف ہوا تو صرف ایک قسم کے متدو میں اختلاف ہوا جنہوں نے زکات دینے سے انکار کیا تھا ایمان کس سے سیکھا تھا انہوں نے صحابہ سے رضوان اللہ علی مجمعین نماز انہوں نے کتابوں سے سنت کے مطابق نماز پڑھ کر سیکھی تھی اپنے علماء سے سیکھی تھی جو آج نہیں سیدھی براہ راست صحابہ سے سیکھی تھی روزہ صحابہ سے رکھنے کا طریقہ سیکھا تھا سارا اسلام صحابہ سے سیکھا تھا زکوٰۃ کے فرض ہونے کے قائل تھے فرض ہونے کے منکر نہیں تھے جیسے ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ صرف اسٹیٹ کو ریاست کو زکوٰۃ دینے کے منکر تھے کہ اللہ نے کہا خود من والی خود کا سیدھا جو ہے یہ تو مخاطب اللہ نے واحد کو کیا ہے اس میں خزا تو نہیں کہا حضور تو نہیں کہا دو کو لینے کا اور زیادہ کو لینے کا حقدار نہیں کیا صرف وہ حقدار تھے ہم ابو بکر کو زکات نہیں دے گئے رضی دیں گے صحابہ ایک طرف ہیں اور یہ ظالم اس آیت کی یہ تحریف کر رہے ہیں مانوی مانوی اور انکار کر رہے ہیں زکوۃ کا اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جہاد کا اعلان کر دیا ان کے خلاف کتاب کا اب عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا فقیر متقی اور عالم شخص جو امت میں ابو بکر کے بعد دوسرا نمبر رکھتا ہے رضی اللہ تعالی یہ تک ان کے مرتد ہونے کو نہیں سمجھ پائے ان کو باغی یقیناً اور غلط لوگ سمجھا مگر یہ کہا کہ کیسے تو قتال کرے گا خلیفہ رسول جب نبی علیہ السلاۃ السلام یہ فرما چکے عمر تو ان الناس مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں کہ وہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ دیں یہ کلیمہ کہہ دیں تو انہوں نے اپنے جان مال مجھ سے محفوظ کر لیے تو انہوں نے کہا اللہ بھی سوائے اسی کلمے کے حق کے تحت جو کوئی نماز اور زکوات میں فرق کرے گا وہ قاتل نہ ہوں میں اس کے ساتھ قتال کروں گا معلوم ہوا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں رکھتے تھے کہ جو نماز سے رکنے والے ہیں کہ اسلام تو مانیں گے نماز نہیں پڑھیں گے ان کے خلاف تو بالکل وہ مرتدہ کتال بنتا ہے صرف زکوٰۃ دینے والوں کے بارے میں اشکال تھا وہ دور ہو گیا عمر کا سینہ کھل گیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے سبب بنایا ان مرتدین کی پہچان کا معلوم ہوا کبھی مرتد بھیس بدل کر بھی آتے ہیں یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء کو اپنے سے بڑے علماء کی ضرورت ہوتی ہے مرتدوں کو سمجھنے کے لیے کیونکہ کل علم علیم ہر عالم کے اوپر عالم ہے کیونکہ طائفہ منصورہ میں بڑے علماء ہر وقت موجود رہتے جو اپنے علماء کی غلطی بھی ٹوک دیا کرتے وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے اس واسطے یہ طائفہ منصورہ من مجموعہ کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتا لا امتی علا میری امت کبھی ساری کی ساری گبرائی پر جمع نہیں ہوگی تو جمع کیسے ہوتی یہ غلطی جو ہو رہی تھی خطا جو ہو گئی سیدنا عمر سے ربی اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اللہ یہ صرف خطا یہ صرف جو ہو گئی نیک نیتی کے ساتھ سمجھنے میں کہ وہ ابھی تلوار کے مستحق نہیں ہے تو ابو بکر نے سمجھا دی رضی اللہ تعالیٰ اور سب نے من کر کتاب کیا پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا ان کے مردوں کو غلام بنایا ان کے مال کو مال بہایا کی بغاوت کچلنے کے بعد مسلمان عورت ہے اس کا اس سے نکاح قائم ہے نکاح نہیں ٹوٹا بغاوت کے ساتھ بغاوت ایک جرم ہے. اس کی پاداش میں اسے توڑا جائے گا سزا دی جائے گی قتل کیا جائے گا قتل کا مستحق ہے تو. لوگوں کو قتل کیا اس نے تو مگر اس کی بیوی سے نکاح نہیں ٹوٹتا یہ لونڈیاں بنانا صرف اس وقت جب کہ کسی شخص کا اسلام ختم ہو گیا وہ کافر ہو گیا چونکہ عورتیں بھی ان کے ساتھ متفق تھی وہ بھی ساری کی ساری کفار میں شامل ہوئی پوری قوم نکلی تھی پڑ گئی تھی اپنی شوکت کے ساتھ اپنی کبت کے ساتھ سیدنا نام رضی اللہ تعالی کی اسلامی ریاست کو توڑنے کے لیے تو یہ دلیل ابو عبید قاسم بن سلام کے رسالہ کتاب الایمان میں موجود ہے جس کی تحقیق شیخ البانی نے کی اس رسالے کی سند میں کوئی شک نہیں تھوڑی علمی باتیں سنا کریں تاکہ آپ کو عادت ہو ان باتوں کے سننے کی بھی کتاب الایمان یہ رسالہ ہے یہ بہت بڑے اہل سنت کے امام ہو گزرے 154 سو ہجری سے 224 سو چوبیس ہجری کے یعنی بالکل قریب کے آدمی محمد و دونوں کتاوں میں کوئی فرق نہیں ہے یہ مرتبہ ایک مرتد یہ زمانہ بکر میں ہوئے رضی اللہ تعالی اس کے بعد آگے آئیے پھر مسلمان کذاب کو جب شکست دی گئی تو یہ لوگ شرمندہ ہوئے اور انہوں نے ایسی توبہ کی ایسی شاندار توبہ کی کہ خلیفہ رسول کو کہا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہنچا دو ہمیں کہیں اور پہنچا دو ہم جہاد کریں اللہ اللہ کریں تو یہ جی چلے گئے بارڈروں پر اور ان کا محلہ بنو خلیفہ کا محلہ مشہور تھا اس میں یہ رہنے لگے رونے لگے نمازیں پڑھنے لگے جہاد کرنے لگے کتاب کرنے لگے کہ ہم نے جھوٹا نبی مان لیا تھا اللہ ہمیں معاف کر دے یہ اتنے اچھے لوگ ہو گئے مگر ایک دن دورہ پڑا انہیں ان کی مسجد میں کسی نے ایسی بات کہی جس کا مفہوم یہ تھا کہ مسلما صحیح تھا باقی خاموش رہے اس وقت عبداللہ بن زبیر خلیفہ تھے رضی اللہ تعالی عز. فور ان کے دربار میں یہ بات پہنچی ہے کہ یہ لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں یا کوئی اور خلیفہ تھا برآل مجھے اشتباہ تھوڑا خلیفت المسلمین موجود تھے ان کے دربار میں یہ بات پہنچائی گئی کہ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے شورا سے مشورہ کیا بعض صحابہ نے کہا سب کو قتل کر دو مرتبہ بعض نے کہا نہیں کچھ کو چھوڑ دو توبہ کا موقع دو اور کچھ کو قتل کر دو پھر جنہوں نے یہ بات کہی تھی انہیں توبہ بھی نہیں موقع دیا گیا انہیں ختم کر دیا گیا مرتد قرار پائے اور جنہوں نے خاموشی اختیار کی تھی انہیں کہا توبہ کرو ورنہ تمہیں بھی قتل کرتے پھر اس کے بعد مصعب مصعبن عمیر مصعب بن زبیر ایک تو عبداللہ بن زبیر زبیر کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہم ایک مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی یہ بہت بڑے جرنیل تھے یہ مختار سختی کے خلاف بھیجے گئے جس وقت مختار سختی نے اسلامی ریاست قائم کرنے کے بعد جو کہ محبان علی بن کر نکلا تھا رضی اللہ تعالی عنہ اور اچھا آدمی تھا عبداللہ بن عباس سے مسئلے پوچھا کرتا تھا اور ان کا سمجھیے کہ یا شاگرد مشہور تھا بہت اچھی اسلامی ریاست قائم کی قاضی بٹھا دیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کیا جہاد کیا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ وغیرہ اچھے کام کیے یکم اس کو دورہ پڑا کفر کا اس کے اندر کوئی خباست کی کیونکہ ہم تو ظاہر کو جانتے ہیں الحکم و الظاہر حکم ظاہر پر ہے کسی کے اندر کیا غلازت چھپی ہے اللہ جانتا ہے اس کے اندر غلازت نکلی اور اس نے کہا میری طرف وہی آتی اس کو سب صحابہ نے کافر کہا اب اس کو کہا گیا کہ انکار کر کہ تیرا جو ہے یہ جھوٹا تھا, بولتا تھا اور اس سے برات کر وہ عورت اس بات پر نہ آ سکی اپنے خامن کی محبت میں اسی وقت خلافت سے پوچھا گیا عبداللہ بن زبیر سے رضی اللہ تعالی اب کیا کرے انہوں نے صحابہ کی شعرا کو بلایا انہوں نے کہا مرتدہ ہے قتل کر دو یہ کسی صحابی کی بیٹی تھی رضی اللہ تعالیٰ تو مرتد کی سزا قتل میں اس کا انجام ہے اور آخرت میں اس کا انجام ہے مِّن وَلَهُمَ <عَزِيمٌ> یہ قریب کے دور کے مرتدین ہیں ان سے آپ کو ساری باتیں سمجھ جائیں گی آج جو لوگ نہ تو صحابہ سے عقیدہ سیکھنے والے ہیں عقیدہ بالکل ٹھیک ہو ان کا نہ انہوں نے نماز صحابہ سے سیکھی نہ نماز ان کے طریقے کے مطابق پڑھی نہ باقی اسلام ان کا صحیح ماخذ سے انہوں نے سیکھا نہ اس پر عمل کیا وہ ایک زکوات کے منکر تھے دینے سے انکار کرتے تھے اور اس طریقے سے اسلامی ریاست کے ایک ستون کو ڈھا دینا چاہتے تھے جب عوام کھڑے ہو جائیں گے اور ایک حکم پر عمل نہیں کریں گے بل فرض محال خلیفہ اس حکم کو ختم کر دے ان کے لیے تو یہ تو استثناء ہو گیا کہ یہ تو زکات سے مستثنا باقی سارے دے تو ٹوٹ گئی اسلام کی حکومت اسلام کی حکومت تو یہی ہے الذین امتن نافلهم في الارض جب انہیں زمین پر ہم تمکل دیتے اقتدار دیتے اقاموا الصلاه واتوا الزکات وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ زکات کو توڑ دیا جائے تو اس واسطے ابو رضی اللہ عنہ نے یہ رعایا اور زکات میں رکاوٹ ڈال رہے تھے آج کے حکام زکات کو نماز کو روزے کو اور بڑے اسلامی قوانین سب کے سب کو مٹا چکے ہیں اور اپنے اسمبلیوں کے بنے ہوئے قوانین لاتے ہیں یہ کہاں اور وہ کہاں کوئی ہے آپس میں کوئی ہے مقابلہ اس کے بعد مرتد ہونے کی کسر کون سی باقی ہے؟, ایو باقی ہے کچھ بھی نہیں باقی رہا وہاں تو سید نابو بکر رضی اللہ تعالی ریا کو سبق سکھایا جب تو وہ حکام نہیں تھے آج تو حکام ہے انہوں تو واقعی مٹا دیا انہوں نے تو شریعت ہے. باری تعلی کو مٹا کر اپنے مرضی کی شریعت نافذ کی جو چاہا اللہ کا حکم رکھ لیا جو چاہا نکال دیا ای الحق اگر انہیں حق مل رہا ہے ان کو حصہ مل رہا ہے یا تو آئیں گے نبی علیہ اللہ کی فرما برداری کے لیے اگر ان کا حصہ نہیں ہے تو پھر یہ انکار کر دیں گے جو جو اسلام میں میٹھا لگا وہ رکھ لیا اور اپنی مرضی کی شریعت بنا لی یہ آج ہو رہا ہے یہ نظام خود وہ مانتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام نہیں اور اسمبلی کی اکثریت سے مانتے ہیں کیوں کیسے کیا صوفی محمد نے جس وقت نظام شریع اور نظام عدل مانگا تھا اسمبلی کی اکثریت نے دستخط نہیں کیے تھے کہ تم اس کو نافذ کر لو اگر وہ پہلے سے نافذ تھا تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں بنتی پھر تو جواب یہ تھا پہلے سے نافذ ہے تم کیا مولوی کھپ ڈال رہے شریعت کا نظام بھی نافذ ہے عدل کا نظام بھی نافذ ہے تم کوئی نئی شریعت لائے ہو کوئی نیا عدل لائے ہو اسلام عدل اور شریعت نہیں ہے انہوں نے اعتراف کیا اپنے دستخط کے ساتھ اپنے کفر کا اپنے ردہ کا اور اللہ کے عذاب کے لیے اپنے اوپر حجت قائم کر لی کہ ہاں ہمیں یہ اعتراف ہے کہ یہاں تو نہیں ہے تم کر لو بے شک وہ کسی سیاسی مذاق کے لیے کیا گیا کہ اس کے نیچے پھٹا جو ہے کھڑے ہونے کے لیے رکھ دو جب یہ کھڑا ہو جائے پھٹا کھینچ لو یہ ایسا منہ کے بل گرے ناک بھی پھٹ جائے سر بھی پھٹ جائے دنیا کھل کھلا کر ہنسے ہاں کیوں مولوی کا مذاق اڑ گیا تم نے جو بھی کیا کیا مذاق تم نے اپنے ساتھ کیا تم نے یہ تسلیم کر لیا کہ تمہارے ہاں نظام شریعت اور نظام عادل نہیں ہے اگر تھا تو کیسی یہ بات ہے اگر صوفی محمد یہ کہتا ہمیں نماز باز جماعت مسجدوں میں پڑھنے دو فوراً جواب یہ آتا ہے کہ مولوی صاحب سارے پاکستان میں لوگ مسجدوں میں نماز پڑھ رہے تو کوئی اور نماز پڑھے گا کس کی نماز پڑھنی ہے تھی اگر وہ کہتا روزہ رکھنے دو ہمیں اور وہ عورتیں جو ہمارے لیے اللہ نے حلال کی ان سے نکاح کرنے دو وہ کہتے کہ صاحب کو بہتر یہ ہے کہ کوئی جواب دینے کی بجائے کسی کے پاس علاج کے لیے بھیج دیا جائے ان کا دماغ چل گیا جب اس نے کہا نظام عدل دو نظام شریعہ دو تم نے کہا لے لو اور نافذ کر لو معلوم ہوا تم نے نافذ نہیں کیا تم کس کا نظام چلا رہے ہو نظام شریعہ جو نہیں ہے نظام عدل نہیں وہ نظام تاغوت ہے وہ نظام ابلیس ہے وہ نظام کفر ہے وہ ردہ ہے لا ولا شک یہ واقعہ سیدنا نام رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو ہوا یہ واقعہ نہیں ہے یہ اصول ہے یہ واقعہ نہیں ہے یہ ایک مثال ہے یہ واقعہ نہیں ہے ایک ایسا نمونہ ہے جو قیامت تک ان کے سروں پر کوڑے برساتا رہے گا مانے یا نہ مانے رہلے ایمان کی آنکھیں کھولتا رہے گا اس میں خیر اس کے بعد آگے چلتے چلے جائیے پھر کیا ہوا پھر خیر احمد بن حمبل رہی محلہ کے وقت میں بادشاہ نے گمراہی تو شدید اختیار کی کفر میں تو چلا گیا مگر یہ کفر کی وہ قسم نہیں تھی کہ جو کسی پر حجت تمام کیے بغیر کسی کو سمجھائے بغیر اس پر حکم لگ سکے اس لیے احمد بن حمبل نہ تو یہ موقع پا کہ ان کو سمجھائے اور نہ ہی ان کو کافر کہا گیا یہ دور گزر گیا اس کے بعد دور آیا تاتار کا تاتار نے کیا کیا تھا تاتار نے کلمہ پڑھ لیا تھا حافظ ابن تیمیہ کے دور میں تاتار کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور اسلام میں داخل ہو گئے مگر نظام سلطنت انہوں نے چنگیز کا یاسا رکھا چنگیز کا بنایا ہوا آئین جیسے آج اسمبلیوں میں بنتے تھی. چنگیز خان کا آئین اس میں اسلام بھی تھا عیسائیت بھی تھی یہودیت بھی تھی چنگیز کی اپنی عقل بھی تھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ اٹھے مرد میدان انہوں نے آٹھویں ہجری میں اس طائفہ کو کفار اور مرتدین قرار دیا اور ان کے خلاف قتال پر مسلمانوں کو ابھارا کہ ایک چھوٹے سے معاملے میں بھی دو آدمیوں کے درمیان ہو جب محمد کا حکم آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کسی اور قانون سے فیصلہ کرنے والا قفر میں ہے اگر اسے معلوم ہے کہ ان کا حکم اس کے خلاف اور پھر یہ کہا کہ اگر تم ابن تعمیر کو دیکھو کہ وہ تاتار کے لشکر میں جو کلمہ پڑھنے والے تاتار ہے موجود ہے مسلمانوں کے خلاف اور اس کے سر پر ہے ابن تعمیر کے سر پر مجھے قتل کر دینا میں اور اس سے پہلے بلکہ پونے تین سوہدری سے لے کر پونے چھ سو ہجری تک ان کی حکومت مغرب سے شروع ہوئی اور مصر تک قائم رہی یہ کرامتہ کے بھائی تھے, رافضی تھے بات نہیں تھے کرامتہ بھی ان کے ساتھ محبت کرتے تھے وہ کرامتہ جنہوں نے یوم ترویہ میں کو کو حجاج کو قتل کیا بے بیت اللہ میں اور زمزم کے کے میں ان کی لاشیں ڈال دی تین سو سترہ ہجری میں اور ان کا لیڈر کرمتی طاہر کرمتی وہ بیت اللہ میں بیٹھ کر یہ کہتا رہا أنا للا, أنا للا, بللا, میں اللہ ہوں اللہ کی قسم اللہ, اللہ البجا نے ہایا, کھول کر دیکھ لے میں خلق کو پیدا کرتا ہوں یہ شخص جو تھا اتنا بےمان شخص یہ بھی کرام کا میں سے تھا بات نہیں البتہ ابید جو تھے یہ بھی یہودی سے مسلمان ہوا اور اس کے بعد اس نے اس مذہب کو اختیار کیا رافضی مذہب کو اور اس نے اس سے بیت اللہ کا وہ پتھر اکھاڑ کر لے آیا تھا یہ طاہر کرمتی خدیث لان اور بائیس سال اس نے اپنے پاس اس پتھر کو رکھا حجر اسود کو وہ اس سے واپس کروایا اور اس کو یہ کہا کہ ہم اتنا کھل کر تو نہیں سامنے آنا چاہتے کہ سارے ہمیں پہچان لیں ہم تو بات نہیں ہے ہم کہتے ہیں آیات کا ظاہر مطلب اور ہے باطن اور ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہر مسلمان ایرے غیر بچے بچے کو پہچان ہو جائے کہ ہم کو پاگل تو نے یہ کہہ کیا واپس کا حضر اسمت کو بہرحال اللہ تعالیٰ نے واپس کروایا ان ربیض الجلال ولی والاکرام کی حکمت دیکھیے تو وہ العزیز ہے مگر اس نے ان کو زمین میں نہیں دھسایا اس نے امت کا امتحان لیا آج اگر امتحان آئے تو بڑے تو نہیں آئے امتحان پہلے بھی آ چکے ہیں یہ چھوٹا امتحان ہے کہ حجاج کسرت سے قتل کیے گئے میں قتل کیے گئے اور ان کو یہ باتیں سننی پڑی کہ ہے من داخلہ مزاق کرتا ہے جس میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے. کدر گیا تیرا آمن؟ اعوذ باللہ یہ تاریخی واقعہ حقیقت سب تباریک میں موجود ہے ان کے دوست یون جو تھے یہ ابو محمد عبید بن میمون القدح یہ ظالم جو تھے یہ حکمران مسر تک ہو گئے حتیٰ کہ یہ حرمین شریفین پر بھی حاکم ہو گئے اور انہوں نے اپنا نام فاطمی خلفا رکھا اور یہ فاطمی خلفاء کے نام سے جانے جاتے ہیں مگر اہل سنت علماء سن نے سم کے سب نے انہیں خلفاء ماننے سے انکار کیا اور ابن کثیر کہتے ہیں علماء نے کثیر ابن جوزی نے کتاب لکھین کے قفر پر ابو بکر باقلانی نے کتاب لکھین کے قفر پر اور اسی طرح سے دوسرے بہت سے علماء نے حتیٰ کہ سیوتی امام سیوتی رہی اللہ جن کے بارے میں ایک دعیف روایات کیا موضوع بھی لے آئے ہیں اپنی کتابوں میں بہت ڈھیل کی ہے حاطب اللیل کہتے رات کو لکڑیاں جمع کرنے والا جو شام بھی لکڑی سمجھ کر لے آتا ہے یہ سیوتی بھی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں باچہ میں کہ میں نے سب خلفاء کا ذکر کیا ہے الا جین عبید کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ مسلمان نہیں کفار ہیں باتمی ہیں اہل سنت کے قاتل ہیں قرآن و سنت کا مفہوم بدلتے ہیں اللہ کا انکار کرتے ہیں یہ مرتدوں کا ایک ٹولہ تھا جو پونے تین سو سال ہمارے سر پر کوڑے برساتا رہا اور کئی اہل سنت علماء قتل کیے حتیٰ کہ ابو بکر نابولہ سی نابلس کے ایک عالم تھے ان کو پکڑ لیا اور کہا تم فتویٰ دیتے ہو کہ کسی کے تیر میں اہل سنت کے تیر میں ترکش میں اگر دس تیر ہوں تو وہ ایک تیر تاتاریوں کے سینے میں نصب کرے اور نو تیر عبید یون کے سینے میں نصب کرے اس کا تاتاری مسلمان نہیں ہوئے تھے کیونکہ تاتاری اصلی کافر ہے عبیدی یون مسلمان بن کے لوگوں کا آفر بنا رہے ہیں نو تیر ان کے سینے میں ایک ہے اب میرا فتوا نہیں ہے. اب کیا ہے تیرا فتوا اس نے کہا توبہ کرنے لگا نا ڈر گیا اس نے کہا میرا فتوا یہ کہ دسواں تیر بھی تمہارے سینے میں اس کے بعد جلد کو کہا اسے لٹکاؤ اور کاٹا گیا ہمارے علماء نے بڑی قربانیاں دی یہ بھی ایک ٹولہ تھا مرتدون کا اس کے بعد آگے بہت قریب میں آپ کو لے آتا ہوں ڈیڑھ سا سو سال قریب بلکہ سو سال قریب یہ سارے ان سالوں میں یہ ایک لڑائی ہوتی رہی وہ کیا تھی خلافت عثمانیہ کی اور اہل توحید کی جان کس بنیاد پر ہوئی کس بنیاد پر سعودی جو لوگ توحید میں داخل ہوئے تھے محمد بن رحمہ اللہ کی دعوت کے نتیجے میں اور اسلام کا جھنڈا جنہوں نے کھڑا کیا تھا ان کو کیوں مارا گیا ان کی پہلی حکومت کو تار پار کیوں کیا گیا اس لیے کہ وہ توحید والے ان کی عورتوں کو لانڈیا کیوں بنایا گیا کیوں خلیفہ نے ان کے بادشاہ کو سمندر میں پھینک کر دفن بھی نہ کیا اور اس کے بعد نماز آدھا کی, صرف توحید کی وجہ سے, سے. سے منتیں مانگنے والے استغاثہ کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حتیٰ کہ سلطان سلیم کا خط شاہ سعود نے پکڑا تھا یہ پہلا سعود بہت متقی انسان یہ پہلی حکومت یا تیسری حکومت کی جو بالکل بےکار ہو چکی ہے اور کافروں کے جھنڈے کے نیچے کھڑی ہے اور سکاروں کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے کہ سب دین جو آسمان سے نازل ہوئے اگر یہ بھائی بھائی بن جائے تو دنیا میں خون و فساد ہی ختم ہو جائے گا حالانکہ اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ یہ کبھی تمہارے بھائی بن نہیں سکتے جب تب تم کافر نہ ہو جاؤ یا یہ مومن نہ ہو جائے ولاد و تہ آج دوستی پیدا کر رہا ہے یہ ان کو بلاتا ہے خرچے کر کر کے کبھی واشنگٹن میں کرتا ہے کانفرنس کبھی جدہ میں کرتا ہے کبھی میڈرڈ میں کرتا ہے بد نصیب انسان بتن کیا حکومت شاندار تھی علامن حاج النبوہ تھی دوسری اچھی حکومت تھی علامن حاجن النبوہ کما حقوق تھی اس میں ظلم بھی آ گیا تھا تیسری یہ حکومت جو ہے یہ برباد ہو گئی تو میں پہلی کی بات کر رہا ہوں جب سعود قابض ہوا تو اس نے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ و صلفا امی ان کی قبر پر رکا دیکھا سلطان سلیم کا جس نے نبی صلی اللہ علیہ السلاۃ اسلام کو پکارا ہوا تھا اور کہا ہوا تھا کہ اے اللہ کے نبی سلیب اٹھانے والوں نے اللہ کے بندوں پر حملہ کیا ہے اے نبی پہنچو ہماری مدد کے لیے ہماری مدد کرو پھر, پھر سعود نے لکھا کہ تم کفر و شرک پر ہو اس سے توبہ کرو میرے بھائیو یہ مرتب کرار دیے اولا سلف نے جہاں اگر یہ طائفہ منصورہ نہیں ہے یہ نجدی علماء جتنے بھی ہو گزرے شیخ محمد ان کے بیٹے ان کے پوتے ان کے پر پوتے ان کے شاگرد ان کو شاگردوں کے شاگرد شاگردوں کے شاگرد حد تک علماء آج تک اگر یہ اہل سنت نہیں ہے اگر یہ طائفہ منصورہ نہیں ہے تو ہمیں کوئی بتائے اس وقت طائفہ منصورہ کون تھا پھر یہ طائفہ مد دیا ہے کیونکہ ہمارے نبی نے یہ خبر دے دی صلی اللہ علیہ وسلم کے تہتر فرقے ہوں گے میری امت میں ان میں سے ایک ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا باقی آگ والے گمراہی کے راستے پر ہوں گے اگر یہ وہ نہیں ہے تو پھر یہ گمراہی والے اپنے بزرگوں سے کہ یہ ایک ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بالکل ایک دفعہ ایمان لانے کے بعد کت ان حفاظت نہ کی جائے ہمارے پاس قیمتی ترین شہر ایمان ہے اگر ہم اس کی حفاظت کر کے اللہ کے پاس پہنچ گئے ہم نے سب کچھ کما لیا ان شاء اللہ اگر اس کو توڑ بیٹھے تو ہم نے سب کچھ کمایا گوا دیا اعمال کتنے بھی ہوں حقہ کہ اللہ نے یہ فرما دیا کہ اگر انبیاء بیا رسول علیہ مسلط وسلام بھی بالفرض فرض محال شرک کا ارتقاب کر بیٹھے تو شرک توحید نہیں بنے گا ان کے اعمال سارے ہبت ہو جائیں گے یہ بات ہے جو آج میں نے کہنی تھی اس کے لیے کوئی تفصیل ہے کوئی سوال ہے سمجھنے سمجھانے کے لیے میں حاضر خدمت ہوں بے شک آپ کھانا کھائیں کیونکہ جنہوں نے کھانا ہے اس وقت دیر ہو چکی ہے اس کے بعد بھی اگر مجھے کہیں گے تو میں بیٹھا رہوں گا کوئی اشکال ہے تو میں حاضر خدمت ہوں مجھے معلوم نہ ہو تو علماء سے پوچھ کر بتا دوں تین سوال تھے ان کا جواب دے دوں بس پھر ختم کر ہمارے اکثر بھائی اشاک کے بعد صرف ایک ہی وطر پڑھتے ہیں اس میں کوئی عیب نہیں ہے ویسے تعجب پڑھا کریں اور اس میں اگر جتنی بھی رکعتیں اللہ آپ کو نصیب کرے خاص دس پڑھیں دو دو کر کے بعد میں ایک وطر پڑھیں تو یہ بالکل مسنون طریقہ ہے باقی انہوں نے کہا ہمیشہ ننگے سر رہنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی تہذیب اور ثقافت نہیں ہے اسلامی تہذیب و ثقافت و حکم اس کے لیے کوئی نہیں ہے تہذیب و ثقافت اسلامی یہ کہ ہمارے بزرگان نے دین تمام اہل سنت علماء اور تمام سلاطین خلافا ہمیشہ سر پر کوئی نہ کوئی پہنتے تھے لباس وہ پہننا چاہیے ایک شخص اپنی بیوی کی قبر کی حفاظت کے لیے ہر روز باقاعدہ قبرستان جاتا ہے اگر یہ اس طرح محبت کی وجہ سے فریفتہ ہو کر جا رہا ہے تو کوئی شرکیا یا بدعی حرکت نہیں کرتا تو اس کو سمجھانا چاہیے کہ وہ جا چکی واپس نہیں آئے گی تو اس کو نئی شادی کرانی چاہیے تو باقی یہ جرم نہیں ہے کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے صحیح بخاری میں آتا ہے ایک مہینہ تک صدمے کی وجہ سے خیمہ لگائے رکھا ان کی قبر کے ساتھ تو پھر جب وہ اٹھی آخر تانگا کے تو آواز آئی کہ کیا انہوں نے پا لیا جو کھو گیا تھا جواب میں پتہ نہیں فرشتے تھے یا کوئی لوگ تھے انہوں نے کہا جو کھو گیا تھا وہ انہیں کوئی نہیں ملا واپس خالی آ جا رہے تو بیوی تو نہیں آئے گی واپس یہ نہیں پڑھا جاتا مجھ سے اینک نہیں میرے پاس طلاق یہ طلاق کے بعد بچے کس کے بعد پاس رہیں گے نازک مسئلہ ہے آپ کو سے پوچھیں سلا اللہ مدنی صاحب ہیں حافظ صلاح الدین یوسف صاحب ہیں ہے اہلِ حدیث حضرات کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ایمان نہیں لائے تھے حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے تو یہ ان کے کہنے سے کوئی ایمان والا تو ایمان سے خالی نہیں ہو جائے گا یہ تو ایک تاریخی بات بیان کرتے ہیں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے <تصفح> بے نماز مسلمان نہیں ہے اس میں اگرچہ یسیر اختلاف علماء کا یہ اس طرح کا غیر اللہ کو پکارے یا اللہ کے شریعت کو ہٹا کر اپنی بنائی شریعت نافذ کرے اس طرح کا کفر نہیں جس پر ساری امت جمع ہو چند علماء اختلاف بھی کرتے بھی ہیں شیخ البانی بھی ہے رحما لیکن اس کے باوجود متحق راجح بات یہی ہے کہ چا بے نمازی کافر ہے اس کے دلائل بہت وزنی ہے اور یہ علماء جو اختلاف کرتے ہیں خطاف کوئی آدمی سے بھی اسلام میں روحانیت کے بارے میں اسلام میں روحانیت کا روحانیت جو روح ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے پیدا کر کے ان سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں اور ہم نے وعدہ کیا ہوا سب نے اپنی جانوں پر قسم اٹھاتے ہوئے تو وہ روح جب تک ہم نے ہے وہ اندر سے گھنٹی بجاتی ہے ہر گناہ پر. جب تک کہ ہم نے دل کو کالا نہیں کر دیا بس یہ روح روح کی آبادی یہ ہے کہ روح کی یہ آواز بند نہ کر دی جائے اتنے گناہ نہ کیے جائیں کہ اللہ دلوں پر مور کر دے اور روح کی گھنٹی سننے سے دل جو ہے وہ بالکل آری ہو جائے اور اندھا ہو جائے یہ روح کوئی آدمی بننے سے پہلے افیت کرتا ہے کہ میرا جنازہ نہ آدمی بڑھائے گا تو وہ آدمی جنازے کے پھر مطلب موجود بھی ہو لیکن وہ یہ کہے کہ محفوظ بھی جائے میرا استاد ہے وہ اس کا جنازہ پڑھائے گا تو استاد کو جنازہ پڑھانا چاہیے میں نہیں سمجھا وصیت اگر کسی مسلمان کے حق میں ہے تو وصیت جو ہے فوق اگر اس کی وصیت کسی ایسے آدمی کے میں ہے جو بداتی ہے مگر مسلمان ہے صالح آدمی کے سارے آدمی کے لیے وصیت تھی تو پوری ہونی چاہیے میں مانتا ہوں کہ میرا جانا کام رہے پوری ہونی چاہیے وہ آدمی موجود تھا لیکن اس کے استاد میں جو میرے کو استاد آیا وہ جایا بڑھائی گیا اس نے کہا جس کے ہاتھ میں وسیعت کیا پھر اسے اختیار تھا ٹھیک ہے اختیار ہو سک جی اسے اختیار اختیار تو وہ کرنے والے کی وصیت پوری ہو جائے گی مرد ماری وسیع تن سب پوری ہو جائے گی مجھے تو یہی سمجھ آ رہا ہے وہ جو میں نے لکھتا ہے تو جو قبرستان بھائی جاتا ہے وہ ڈیڑھ سالوں تحریم نے بات لوگوں کی آرام کیجیے نماز کے بعد اذکار کرنے بجائے تھوڑا جا ذکر کر دوں میں تو بیوی ضرورت ہے بیویت انسان ہے اچھا تیس اتنے